سورة الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلى ولا ولا تحزنوا انتم الاعلى ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم اللہ وسلم میرے معذدس مسلمان بزرگ عزیز بھائیوں اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے اہل ایمان کے نام ہے والا دہین والا تحزن وان تمع ان کن تمین سست نہ پڑھو غم نہ کھاؤ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے بن گئے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس مولا کا پیغام ہے اہلی ایمان کے نام ہے کہ بلا تہنو بلا تحزن وان تمعل ان کن تو مکمنین سس نہ پڑو غم نہ کھاؤ غمگین نہ رہو تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جب مسلمان امت مسلمہ کی تلق داستانے سنتا ہے جب مسلمان امت مسلمہ کی تلخ داستانیں سنتا ہے اردو گیش اردو پیش کے مسلمانوں کے احوال اس کے کانوں میں پڑتے ہیں دنیا کے مندر نامے پر مسلمانوں کی مقصدہ تصویر دیکھتا ہے تو ایک طرف تو مسلمان مایوسی کی طرف چل پڑتا ہے اور دوسری طرف, طرف, طرف ایک بہت خطرے کی بات دوسری طرف ایک بہت خطرے کی بات, طرف خطرے کی بات دوسری طرف ایک بہت ہی خطرے کی بات یہ ہے بارد بارد بارد بارد کہ ہماری نئی نسل, نسل <rumfinden> ہماری نئی نسل کو جب مسلمانوں کے یہ حالات اور دنیا میں امت مسلمہ کی یہ حالت دکھائی جاتی ہے اور دوسری طرف کفر کی ترقی اس کی مصنوعی چمک, اس کی چمک دمک, دمک, دمک, دمک اس کے اس ہاں اس کی جدید خوشنما زندگی دکھائی جاتی ہے تو ہماری اس, اس نئی نسل کے اندر ارتداد کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے ہماری اس نئی نسل میں ارتداد کا راستہ مرتد بننے کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے کہ اسلام میں آج کچھ نہیں رکھا مسلمانوں, مسلمانوں کے دامن کے میں کبھی می%, می، کامیابی نہیں ہو سکتی اسلام میں آج کچھ نہیں رکھا مسلمانوں مسلمان مسلمان کے دامن, دامن میں اج, می آج کامیابی نہیں ہو سکتی کفر کی زندگی کامیاب زندگی ہے اہل کفر کامیاب ہوا کرتے ہیں انہوں نے ترقی کے منازل طے کیے ہیں اگر تم اپنی زندگی کی ترقی چاہتے ہو تو درمیان, تو درمیان سے مذہب, سے مذہب, کا, مذہب کا, کا اسلام کا, کا ان ساری رکاوٹوں کو دور کرو कرو कرو آزاد, آزاد زندگی زن گزارو, گزارو, گزارو, گزارو اگر, اگر دنیا, دنیا کی زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو میروں آج دنیا کے مندرنامے پر جب مسلمانوں کی طرف داستانے سنی جاتی ہیں اور, اور دنیا کے منظر نامے پر مسلمانوں کی چھنی شدہ زندگی زخموں سے دو چار پریشانیوں سے بدحال زندگی دکھائی جاتی ہے تو مسلمانوں کا ایک طبقہ تو مایوسی بدل دل ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک نئی نسل کی لیے ایک پرخ ایک نئی خطرے کی راہ انتہائی خطرے کی بات انتہائی خطرے, انت خطرے کی, کی بات کہ ان کے ان لیے ارتداد کا راستہ مرتب بننے کا, کا راستہ ہموار ہونے لگتا ہے کہ ایک طرف ان کے نصاب تعلیم میں ان کے تعلیمی اداروں میں کفر کی زندگی کو خوشنمہ انداز میں سارے امیر انہیں ہیروز کا تذکرہ انہیں کی ترقی کی داستانیں انہیں کی ایجادات کے کی تذکرے ذرائع ابلاغ پر ان کی خوشنما مصنوعی ترقی کی زندگی دکھائی جاتی ہے اور دوسرے منظر نامہ پر مسلمانوں کی تلخ تلخ داستانیں امت مسلمہ کی تلخ کی حقیقتیں اور مسلمانوں کی بدحالی اسلامی دنیا کی دکھائی جاتی ہے اور اس نوجوان کو سبق دیا جاتا ہے زندگی کامیاب چاہتے ہو تو اسلام سے دامن چھڑانا ہوگا زندگی کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو مسلمانوں سے اپنا دامن بچانا ہوگا اگر زندگی کے اندر خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہو تو اسلام اور مذہب کو خیر بات کہنا پڑے گا کفر کی راستی ترقی کی راستی ہے کفر کی ثقافت میں عزت اور کامیابی ہے او کفر کے دامن میں تمہاری ترقی کے سارے دروازے کھلی ہوئی ہیں میرے زیزوں یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی یہ حالت دکھائی جائے دوسری طرف کفر کی مصنوعی ترقی دکھائی جائے اور درمیان سے قرآن کا پیغام ہٹا دیا جائے تو نئی نسل کے لیے ارتداد کے راستہ کھل جائے گا مسلمان نوجوان کینیڈا میں جا کے آسٹریلیا میں جا کے تعلیم کے نام پر مرتد ہو جائیں گے بلکہ یہاں بنے ان کے تعلیمی اداروں کے اندر ان کا فکری اور ذہنی سوچ یہ بن جاتی ہے اسلام سے دور رہو میاں اسلام سے دور رہو جتنا اسلام سے دور رہو گے اتنے دنیا کے اندر انجوائے کرو گے یہ ہماری نئی نسل کہتی ہے جتنا اسلام سے دور رہو گے اتنا خوش رہو گے جتنا مذہب سے دور رہو گے اتنا ہی کامیابی کے منزلیں طے کرو گے یہ ہماری نئی نسل کا پیغام نئی نسل کا ذہن اور فکر ہے تو ایسے موقع پہ ضرورت ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنایا جائے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اہلی ایمان کے نام ہے اور پیغام یہ ہے ولا ولا وانتم ان لال انکن تمین اس رب کا پیغام ہے اندال سنو رسول آمنو فی الحات دنیا اس رب کا پیغام ہے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 اللہ کا پیغام جا جا یہ ملہ ہے ملہ کہ مسلمانوں ملہ ملہ ملہ ایمان ملہ والے بن جاؤ ایمان ملہ ایمان, ملہ ایمان ملہ کی زندگی تمہیں, تمہیں اللہ سر بلندی, بلندی دے گا, دے گا فتح, دے گا فتح اور نصرت کو دوارے قدم چومے گی اسی دنیا, دنیا کے اندر بھی, بھی اس رب کی مدد, مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں, آنکھوں پہ دیکھو, دیکھو گے, دیکھو گے, گے آنکھوں کے سامنے ولا نہ ہو خوفی امنا اور تمہارے خوف کے حالات اور بد امنی کے حالات اور بدحالی کے حالات امن سے چین سے اطمینان سے اللہ بدل دے گا لیکن شرط ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی دولت ہو ایمان کی دولت ہو میری نئی نسل کو میرے نئے نسل مسلمانوں کو اور اسلام کے حقیقی پیغام کے سوتوں سے خوش خوش دور مسلمان قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے انہیں صورت تو مسلمانوں کی دکھائی جاتی ہے اور توقع رکھائی جاتی ہے حقیقت ایمان حقیقتی ایمان انہیں بدنام انہیں ذلت اور پستی تو ان کی دکھائی جاتی ہے جو سورت مسلمان ہے سورت نام کی نسبت سر مسلمانوں کی وہ دکھائی جائے ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے دیکھو تمہارے گرد اور یہ سب مسلمان کر رہے ہیں دکھایا تو مسلمانوں کی صورت دکھائی جاتی ہے ہاں اور हाँ, امید اور توقع, توقع, توقع کو باندھی, باندھی, باندھی جاتی, جاتی ہے ان مسلمانوں کی جو دی حقیقت میں ایمان بھی بھی بھی والے ہوئے تو اللہ, اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے سورت ایمان والوں پہ دھوکہ نہ کھانا تمہیں اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کرنی ہوگی اور جس دن یہ تم نے پیدا کر لی جس دن پیدا کر لی ماضی میں اسی زمین پر لوگ ایمان کی حقیقت کے ساتھ آئے اور دنیا کا نقشہ انہوں نے بدلا خوف کی ساری شکلیں امن سے بدل دی فساد کی شارے فکلوں کو صلاح اور فلاح سے دنیا کو بھر دیا اور انسانیت کی ذلت اور پستی کو عزت اور عروج سے ہمکنار کر دیا اس لیے کہ ان کے پاس ایک دولت تھی وہ ایمان کی حقیقت تھی یہ سکہ آج بھی اپنی قیمت دکھائے گا شرط یہ ہے کہ مسلمان آج پھر ایمان کی حقیقت سے سرشار ہو ایمان, ایمان کی حقیقت کی حقیق اس کے پاس آ جائے دیکھو میرے جیزو املی کا بیج بو, جو کے, بو کے, کے, کے, کے پھل کی امید رکھنا بیکار ہے آم کا پھل مل جائے املی کر بیج بو کے آم کے پھل کی امید رکھنا حماقت اور بے ہے سورت ایمان ہو صرف نام کا مسلمان ہے اور حقیقی ایمان کی اس سے توقعات اور پھل کی امید رکھنا یہ بڑی نادانی ہے بڑی نادانی ہے جب یہ مسلمان اپنی حقیقت کے ساتھ تھا عزت اسی کے ساتھ نصرت اسی کے ساتھ اس کی بند کھلتی چلی جا رہی تھی اس نے تیسرا خسرا کے فتح اور کامیابی کے ڈھنڈے گاڑ دیے تھے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ یارمو کے میدان میں ہے مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں دوس طرف عیسائی فوج کی تعداد علاقوں میں ایک عیسائی کے منہ سے بے اختیار, بے اختیار, نکلا, بے اختیار نکلا, نکلا کیا کہنا عیسائیوں عسائی کی تعداد کا, کا خالد, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فہرمانے لگے قسم خدا کی آج میرا گھوڑا اشتر اشتر اگر, اگر کی اس کی سنگ ٹھیک ہوتی اس کی سنگ ٹھیک ہوتی تو آج عیسائی دنیا اتنی بڑی اور بھی میدان میں اپنی فوج لے آتی, آتی, آتی تو آتی ان ان میں نے بتاتا کہ حقیقت ایمان پر کبھی عیسائی دنیا غالب نہیں آ سکتی عیسائی دنیا غالب نہیں آ سکتی میرے زیزو جیسے ایک چھوٹی سی حقیقت ہو چھوٹی سی معصوم بچہ اس میں سانس ہے اس جان ہے اس میں طاقت ہے اس کا مقابلہ ایک صورتن صورتن کوئی چیز نہیں کر سکتی اگرچہ وہ صورت شیر کی بنا دی جائے شیر کی تصویر بنا دی جائے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے صورتن ہے تو یہ معصوم بچہ اس شیر کے اس بت کو گرا دے گا اس مورتی کو گرا دے گا بھوس بھرا ہوا ہے ٹھوکر مار کے اسے گرا دے گا, گا. میرے عزیزوں مسلمان ہو تو سورت حقیقت نہ ہو تو دولت عہدہ منصب لالچ کفر کی طاقت اسے پھر شکست دے دے گی اسے شکست دے دے گی یہ ہار جائے گا اور سچ یہ کہ یہ مسلمان کی ہار نہیں ہے یہ مسلمان کی پستی اور ذلت نہیں ہے یہ مسلمان کی ناکامی نہیں ہے یہ ہے ہی سورت حقیقی, حقیقی مسلمان تو میدان میں جب آیا تو اس نے ایسے, ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ ساری, ساری دنیا کا نقشہ امن و امان سے بھر گیا ساری دنیا کا نقشہ اطمینان اور محبتوں سے بھر گیا جب یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آیا اللہ کے کلام اللہ کا پیغام آج بھی یہی ہے والا دہن والا دہزن انتم الگن تو مکمنی مسلمانوں سس نہ پڑو ہم نہ کھاؤ تم سر بلند رہو گے شرط یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان, ایمان کی حقیقت پیدا کرو ایک صورت تو یہ ہے ان حالات سے دو چار اور اس منظر دامے کو دیکھ کر اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر یہ ذہن بن جائے بلکہ بدس لوگ پیغام بھی یہی دے رہے ہیں کہ چھوڑو اسلام کو چھوڑے مذہب کو چھوڑے دین کو چھوڑو مسجد مکتب کو چھوڑو قرآن نماز کو چھوڑو پردہ حیا کو چھوڑو لکم حلال کو چھوڑو غیرت اور غیرت کی زندگی کو ناپاک زندگی کفر کی اختیار کرو ترقی ہو جائے گی کامیاب ہو ایک پیغام تو دنیا میں یہ دیا جا رہا ہے قسم خدا کی یہ مسلمانوں کے دنیا اور آخرت دونوں تعریف کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ضلت اور پستی کے گڑے کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں یہ بدقسمت لوگ یہ بدقسمت لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے پستی اور ذلت کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے خیر اور ہمدرد نہیں ہیں۔ اور ایک اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی نئی نسل کو پیغام دے دیا جائے کہ اللہ کے لیے اپنے گھر کی فضا اپنی تعلیم و تربیت کا ماحول مسلمان ماں اور باپ کی شفقت اس طرف متوجہ ہو جائے کہ اس نئی نسل میں ایمان کی حقیقت پیدا ہو جائے اس نئی نسل میں ایمان کی حقیقت پیدا ہو جائے, جائے. تاکہ پھر اسے نئی زندگی نصیب ہو اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت کامیابیوں کے منزلیں طے منزل کرنے, کرنے یہ پیغام, پیغام اللہ, کا اللہ کا ہے, ہے یہ جی پیغام اللہ کے رسول کا ہے اور سچ, سچ یہ ہے مسلمانوں جی کی آج سب سے بڑی خدمت, خدمت بھی یہی ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ انہیں پھر ایمان کی اہمیت اسلام کی حقیقت سے روشناس کرا جائے اور اس کی برکتیں اور اس کی خیریں انہیں بتائی جائیں لیکن دشمن اس مسلمان کا چونکہ دشمن ہے اسے ایمان کی حقیقت کے سوتوں سے مسجد سے مدرسے سے ملہ سے چٹائی سے قرآن سے دین سے غیرت سے حیا سے غیرت سے ان سب سے دور رکھنا چاہتا ہے اور ایک تماشا ہی خروپ گنڈے کا تاکہ مسلمان کہیں ان کے دامن میں جڑ کر کہیں اس صحبت میں آ کر کہیں مسجد کے چار دیواری میں بیٹھ کر پھر ایمان کی حقیقت پیدا کر کے وہی زندگی اختیار نہ کرے جو زندگی اس کے اصلاف کے پاس دے. پھر یہ ایک نئی زندگی کفر کے پاس زندگی کا سامان سوتے خشک ہو چکے ہیں ان کے پاس, پاس کوئی نظامی زندگی, زندگی نہیں ہے وہ صرف مصنوعی, مصنوعی سانس لے رہے ہیں زندگی کے وہ صرف زندگی کے مصنوعی سانس لے رہے ہیں اگر زندگی کا کوئی سرچشمہ ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان قرآن کی کتاب محفوظ اگر زندگی کا سرچشمہ ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے ان کے اندر نئی زندگی آ سکتی ہے پھر نئی زندگی اختیار کر کے دنیا میں فتواہ اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں اور سچ یہ ہے ساری اسلام دشمنی قوتوں کو خطرہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں کہ ایمان کی حقیقت پھر نہ پیدا ہو جائے جو اس کی فلاح اور کامیابی کا اصل زینا ہے تو میرے عزیزوں وقت کا تقاضا بزدیلی نہیں کمزوری نہیں مایوسی نہیں اسلام اور مذہب سے دستبرداری نہیں وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کا تقاضا ہے ایمان, ایمان کی, حقیقت کی, حقیقت کی حقیقت پیدا کرو, کرو, کرو, کرو, کرو, کرو اسلام کی حقیقت پیدا کرو <verified çek> <continua> کلمی کی حقیقت پیدا کرو نماز کی حقیقت پیدا کرو سبحان اللہ ایک کلمی کی حقیقت ہے اور صحابی اور رسول خبیب رضی اللہ تعالیٰ سولی پہ لٹکی ہوئی ہیں اور نیزے انہیں چھنی کر رہے ہیں چاروں طرف سے نیزے ان کے جسم کو چھنی کر رہے ہیں این اس کے اندر ایک خبیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا خبیب اگر تجھے رہائی مل جائے اور تیرے رسول کو یہاں تیری جگہ پر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو خبیب تڑپ کر گیا اس لیے کہ وہاں ایمان کی حقیقت تھی جو اس کے پہ مرہم رکھ رہی تھی, تھی. وہ ایمان, ایمان کی حقیقت, حقیقت تھی جو جنت جو کا نقشہ دکھا رہی تھی وہ پہاڑ بنا, بنا ہوا تھا, تھا. مجھے, مجھے, مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے حبیب کو میرے بدلے میں لٹکا دیا جائے اور خدا کی قسم تم نے غلط لگائی میری قیمت ایمان کی اور نبی کی محبت کی اگر میرے اس آزادی پر میرے نبی کو پاؤں میں اور آپ کے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے مجھے تو بھی برداشت بھی برداش نہیں یہ صبر اور استقامت یہ صبر اور استقامت ایمان کی حقیقت پر ملا کرتا ہے ورنہ تو تصوراتی خطرات خیالی خطرات ہی مسلمان حقیقت ایمان تو کیا صورت ایمان کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے صرف خیالی خطرات خیالی خطرات بھی اسے ایسے بے چین کر دیتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت تو کو یہ تو اسلام کی صورت کو بھی برداشت نہیں کرتا شکل بدل دیتا ہے نام بدل دیتا ہے نسبت بدل دیتا ہے, بدل دیتا ہے اور کھلے عام کفر کی طرف نسبت کرتا इसलिए अल्लाह कहता है बशिर المنافقين لان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عنده العزه فان العزه لله جميعا ان منافقو کو ترك کر کہ تم کفر کے ہاں عزت تلاش کرتے ہو کفر کے جوکٹ پہ کفر کی چوکٹ پہ عزت تلاش کرتے ہو تمہارے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے بشری المنافین علیما تم کافروں کے عزت تلاش کرتے ہو عزت عزت اللہ جمی عزت کے خزانے اللہ کے پاس عزت والے رسول ہی عزت کے خزانے اللہ کے پاس عزت اللہ کے رسول کے لیے عزت اہل ایمان کے لیے میرا جیزو آج کوئی حالات مجھ پہ آ رہا ہے تو میری ایمان کی نسبت کمزور ہے ایمان, ایمان کی حقیقت, کی حقیقت میں کی کمی اور کمزوری ہے اگر آج, آج میرے گھر میں مے مے اور میری فضاؤں اور میرے ارد گرد کے ماحول میں آج پھر ایمان کی حقیقت زندہ ہو جائے تو رب کے رحمت کا سایہ پھر آ جائے گا اور مسلمانوں کی بدعمری امن سے اور بدحالی خوشحالی سے اور فساد صلاح امن سے مل بھر بھر جائے گا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دےم بھائی پیچھے کافی جگہ بنا دی گئی جو حضرات وزو فرما رہے ہیں پیچھے نکلتے جائیں تاکہ آگے حضرات کو تکلیف بھی نہ ہو پیچھے کافی جگہ بنا دی گئی